سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانہ نشان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو عربی لہجے پر پڑھو لہذا جس طرح غلط پڑھا جاتا ہے بے تے سے ہے خے توئے زوئے پڑھئے بسم اللہ الرحمٰی با, با, با, با تا, تا با ای جیسا کہ آپ نے سنا بے تے سے نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے با تا سا تو حروف مفردات انہیں حروف تحجی بھی کہا جاتا ہے اور ان کی تعداد انتیس ہے یہ ایک موٹا پڑھنا ہے ٹھیک ہے اب جو باری پتلا پڑھیں گے کاف اب دونوں کا فرق رکھتے ہوئے دونوں کو ساتھ پڑھتے ہیں قاف جس میں آپ نے ایک جو بات آج سماج فرمائی وہ یہ ہے کہ سا زال اور وا ان تینوں کو پڑھتے وقت زبان کی نوک یا دانت کی نوک سے ٹکرانی ہے فرمانا مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے بارک وسلم پرانے پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجوید کے مطابق پرانے پاک سیکھنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ, مدینہ, دینت دینت سعادت سعادت مدینہ سعادت کی, کی مل سعادت پانے کے نہیں سورت المل کی تلاوت کے مدرسۃ المدینہ بال الحمدللہ رب المین سلاۃ والسلام وعلیٰ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام سلاۃ و السلام علیہیا رسولیا رالی واب حبیب اللہ صلاة والسلام سلاسلام علیہیا نبی اللہی علیبیا نوراب نور اللہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ ضرور پاک پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں الحمد للہ آپ مدنی چینل کے سلسلے مدرسۃ المدینہ بالغان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں پچھلے سلسلے میں ہم نے حروف مفردات اور حروف تہجی کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا تو آپ نے سر کو اسکانی بھائی یہ ارشاد فرمائیے کہ سب سے پہلے تو حروف مفردات کتنے ہیں کیا کوئی اسکانی بھائی بتائے گا جی ضرور آپ ارشاد فرمائے ارشاد آپ کتنے اچھا یہ بتائیں کہ اس کے اندر ایک انتہائی اہم مدنی پھول میں کیا نے کیا کوئی اس اہم مدنی پھول کو بتائے گا کہ وہ کون سا اہم مدنی پھول تھا یہاں سے کوئی بتائے اچھا مرشاد آپ بتائیں گے آپ نے وقت زبان کی نوک دانت کے پیچھے لگنی چاہیے کے، دانت کے کی نوک پر لگنی چاہیے دانت کی نوک پر لگنی چاہیے کون کون سے الفاظ اب اپنے قائدوں کو کھول لیجیے اور انشاء جل ہم دوسری تختی سبق نمبر دو انشاءاللہ تبارک پتہ پڑھیں گے میٹھے میٹھے اسکن بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو سو ہمارے ساتھ اس سلسلہ میں شامل ہیں ان سے یہ عرض ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں پر مکتبۃ المدینہ موجود ہیں وہاں سے یہ مدنی قائدہ حاصل کر لیجئے چونکہ انشاءاللہ تبارک و ہمارا یہ سلسلہ اور اس کے اسباق یہ مدنی قاعدے سے ان شاء اللہ چلتے رہیں گے جسے دعوت اسلامی کے علماء اور قاری صاحبان اور مدرسۃ المدینہ کی مجلس نے اسے ترتیب دیا ہے آپ اسے حاصل فرمائیں انشاءاللہ دنیا بھر میں جہاں پر مکتبۃ المدینہ ہوں گے وہاں پر یہ چھوٹے اور بڑے سائز کے اندر موجود ہیں اسے ضرور حاصل فرمائیے ان شاء اللہ آج اس کا دوسرا سبق ہم پڑھتے ہیں صفحہ نمبر دو پر سبق نمبر دو میں آپ دیکھیے کہ اسے کہتے ہیں حروف مرکبات کیا کہتے ہیں اسے حروف مرکبات اب یہ دیکھیے اس کے اندر پہلا ہی نقطہ لکھا ہوا ہے کہ دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے اور یہاں پر ہم مرکب حروف کو جس طرح ہم نے پہلے تختیم حروف کو علیحدہ علیحدہ پڑھا تھا یہاں بھی علیحدہ علیحدہ ہی پڑھیں گے لیکن یہاں پر یہ پہچان کروائی گئی ہے جیسا کہ آپ اس کی پہلی سطر میں دیکھ لیجئے کہ لام الف یہ دوسرا لفظ بھی ہے اور تیسرا لفظ بھی ہے اب یہ جس طرح دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے یہاں پر موجود ہے مدرس چینل کے ناظرین بھی اپنے بچوں کو بھی اس میں بٹھائیے تاکہ وہ بھی یہ سیکھ سکیں کہ یہ لام الف دو طریقوں سے دیکھیے یہاں پر بیان کیا گیا اور ان شاء ہم اس تختی کے اندر تلفظ کا ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کیونکہ الحمد ہم نے پہلی تختی کے اندر کوشش کی ہے اور ابھی اسے ہم نے عربی لہجے میں ہی پڑھنا ہے ان تو جب دو یا اس سے حروف یہ ملا لکھے جاتے تو ان شکل کچھ بدل جاتی ہے اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے با ہے نون ہے تا ہے کیوں ہی آپ دیکھ لیجئے غین ہے فا ہے قوف ہے تو اب انشاءاللہ انشاء اللہ اس رد و بدل اور پہچان کے ساتھ ہم اسے یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ آئیے ہم سب سے پہلے سبق پڑھتے ہیں بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم لام الف لام الیف لام الف لام الف اب دیکھیے لام الف دو طریقوں سے یہاں پر لکھا گیا ٹھ نون الف نون الف تا الف یا الف یا مدری پھول کا خیال رکھنا ہے جو آپ پہلی تختی کے اندر سیکھ چکے ہیں کہ سا ادا کرتے وقت زبان کی نوک یہ دانت اگ یہ جو آگے والے دانت ہیں ان کی نوک سے ٹکرائیے سا الف ساف شین الف شین الف سین الف سین الف الف الف الف جیم الف خا الف خاف ہا الف ہاف آئنف آئن وائن الف وائن الف سعد الف سعد الف دادف دو الف تلف رف دو اس کو درست کیجیے رف رچا دیکھیے یہ سعد دود تو ر یہ پچھلے چاروں الفاظ جو الف کے ساتھ استعمال ہوئے ان چاروں کے اندر یہ خیال رہے کہ ان کو پڑھتے وقت واو درمیان میں محسوس نہ ہوں جیسے اردو تلفظ کے اندر پڑھا جاتا ہے سواد دواد توا زوا یہ اردو تلفظ ہے عربی لہجہ کیا ہے کہ سعد دو اور وئیے اسے ایک دفعہ دوہرا لیجئے سعد الف سو دل دود علف دود تو ز عف ز میم الف الف ہا الف کاف الف کاف لام با لام کاف با با کاف تا کاف تا کاف سین لین لین سوڈ لام سولام لام لم لام فا لام فا لام قوف لام آئنام آئ وائ لام وائ لام, لام, لام, لام, لام, لام کاف لام تون نو وے بھی پڑھتے وقت وا کو پڑھتے وقت زبان دانتوں کی نوک سے وا نون جین دال جین دال خا دال ہال ہال کو درست کیجئے ایک کسی والی آواز آ رہی ہے کہ درست خا درست نہیں پڑا خال ہال خا ہا ہار بار بار یا ر بامی بام نون میم دون میم تام تام تا یا میم یا میم سام کا میم شین میم, میم شین میم, میم لام جیم لام جیم آئن جیم آئن جیم, جیم, جیم اب دیکھیں یہ مختلف حروف آ رہے ہیں کہ جین کے ساتھ یہ حروف کس طرح شامل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہا باجیم با آئن با آئن اس میں ہم عین کے تلفظ کو درستی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں با آئن با آئن یا وائ نون سو نون سو پا سو ک بود بود بود باسین باسین یاسین یاسین مشہور سورت یاسین کے فرمایا کہ ہر شے کے لیے قلب ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر شے کے لیے قلب ہے اور قرآن کا قلب سورہ یاسین ہے سبحان اللہ فرمایا جو شخص سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دس بار قرآن مجید فرقہ حمید پڑھنے کا سباب فرما تھا اور شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی دعوت برکاتم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم کم از کم روزانہ چار صورتیں رات کو اپنا پڑھنے کا معمول بنائیں ایک سورہ ملک دوسری سور یاسی، سورہ یاسین سورہ واقعہ اور سورہ دہان ان شاء اللہ آپ یہاں پر تلفظ کے ساتھ قاعدہ پڑھنا جلدی جلدی سیکھ لیں گے تو ان شاء اللہ تبارک آپ کو یہ ایک وقت آئے گا کہ ہم یہاں پر سور ملک کی تلاوت تو سنی لیتے ہیں الحمدللہ اور ان شاء اللہ سوریہ یاسین کو بھی ہم ان اللہ درست کر کے اسے بھی پڑھنا شروع کر لیں گے شین قوف. شین, قوف. شین قوف. تین آج ہم نے اس سبق کو پڑھا اب ان شاء اللہ عز و جل ہم اس سبق کو دہراتے ہیں تو اس کی سب سے پہلی سطر حضرت آپ دوہرائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لام علیف لامف بال لام نون الف نہیں آپ نے چوتھے لفظ میں آپ اسے پڑھیے چوتھا لفظ کیا ہے با علیف نون الف تا علیف سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ جی آپ دوسری لائن دہرائیے شین الف علف قو الف ما شاء اللہ سبحان اللہ آپ نے ماشاء اللہ بڑا اچھا پڑا اس کے تمام حروف کی ادائیگی کا بہت اچھی طرح خیال رکھا جی آپ اس کی تیسری لائن دہرائیے جھیم اس کو ذرا جیم کو کھینچے یہاں پہ مکمل علیف. ہاں مکمل اس کے جتنا کھینچنا ہے مفرد حرف کو جتنا ہم کھینچتے ہیں اسی طرح ہم اس کو کھینچیں گے جیم الف جیم الف ماشاء اللہ ع سبحان علی یہ ع آپ اس کے بعد والے اس طرح سے اس میں جائے واشمن واہم سون الگ الک یہ کون سا کاپ ہے باریک پڑھا جائے گا تو دوبارہ پڑھیے اسے سبحان اللہ سہان اللہ اس کے بعد والی ستر آپ پڑھیے با با آل اللہ اللہ اللہ اس کے بعد والی چتر آپ پڑھی عزت اللہ الرحمن الرحیم سین لام شین لام صاد لام دود لام فا لام قاف لام ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے اچھے انداز سے ماشاءاللہ اللہ آپ نے ادائیگی کی جی عزت اس کے بعد آپ پڑھیے اللہ الرحمن الرحیم عین لام آئین لام داف لام داف نون وانون وانون سبحان اللہ آپ دوہرائیں گے الرحمن الرحیم جین دال فو دال خا دال عین دال وائند دال اس لفظ کو دوبارہ دوہرائیے گا دوبارہ پڑھیے سبھان لگے نہیں دا لدی. دا لدی. سبحان اس, کے اس کے بعد والی ہے الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحیم. ز ر اس کے بعد آپ آخر میں دوہرائیے بامی نون سام یا میم سہارن لملہ آپ دہرائیے لام جیم عین جیم ہا جا جیم با یا اللہ اللہ جی آپ اس کے بعد والے چتر دہرائیے نون سوت سا سوت سین یا سینر آخری چلے اب اللہ بلندر اللہ بسم اللہ با سبحان اللہ تو مدنی چینل کے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں امید ہے کہ آپ نے بھی اس سبق کو دوہرایا ہوگا آج انشاءاللہ تبارک اللہ تبارک جو یہاں پہ اسلامی بھائی تشریف فرمائے ان سے بھی عرض ہے اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض ہے کہ آج انشاءاللہ شاء جو مدنی پھول عرض کیا جائے گا تو آپ مدنی قاعدے کا صفحہ نمبر انچالیس نکال لیجئے مدنی قاعدے کا صفحہ نمبر انچالیس اس پر جو سوال نمبر دو ہے وہ حضرت آپ دہرائیے سوال حروف مستالیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں دیکھیے جواب میں لکھا ہوا ہے حروف مستالیہ سات ہیں حروف مستالیہ کتنے ہیں ہیں اور وہ یہ ہیں آپ بھی میرے ساتھ پڑھتے رہیے خا د یہ سوال نمبر تین اس کا آپ بابا سے بلند دہرائیے سوال حروف مستیہ کو کیسے پڑھتے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں موٹا پڑتا ہے کس طرح پڑھا جاتا ہے موٹا پھوٹا پڑھا جاتا ہے اور ان کا مجموعہ ہے خس دن ق آپ میں نے سب دہرائیے یہ دو مدنی پھول سوالات کی صورت میں آپ نے یاد کر رہے ہیں تو حروف مستل یہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں حروف مستعلیہ کو ہمیشہ کس طرح پڑھا جاتا ہے موٹا پڑھا جاتا ہے اور ان کا مجموعہ کیا ہے مل کر دوہرائیے ان شاء اللہ آپ اسلامی بھائی بھی اور مدری چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ شاء اللہ زوجل ان دو سوالات کو ان دو مدری پھولوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی یاد کر لیں گے ان شاء اللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے آج دو اسلامی بھائی مدرسے میں نظر نہیں آ رہے تو ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے وہ غیر حاضر ہوں تو ان اللہ تبارک بال ہمارے اسلامی بھائی محمد عدنان اتاری ان کون اسلامی بھائی جا کر ان اللہ تبارک و تعالی دعوت پیش کرے گا ان شاء اللہ آپ آپ کے قریب ان اللہ سر جی اور ایک اور اسلامی بھائی جو تشریف نہیں لائے ان کو انشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت کون پیش کرے گا آپ پیش کریں گے ان لے آئیں گے انہیں کیونکہ الحمدللہ للہ دیکھیے مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے تو ہم نے الحمدللہ چاہا کہ یہاں پر آکرم تلفظ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں تو ہم اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی چاہیں بلکہ یہ کہ اگر وہ اللہ نہ کرے بیمار ہو تو ان شاء اللہ ہم ان کی عیادت کے لیے بھی چلیں گے ایشان کیونکہ طریقہ تمری سنت ہمیں ایک مدنی انعام عطا فرمایا ہفتہ وار مدنی نا کیا آج آپ نے اس ہفتے کسی کے گھر جا کر عیادت کی اور اس کی غمخواری کے لیے اسے کاویزات اتاریہ حاصل کرنے کا مشورہ دیا انشاءاللہ اگر کوئی اس معاملے ان کا کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو ان تبارک وطالعہ جا کر ہم ان کی عیادت بھی کریں گے اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو اور ہمارے مدنی چینل پر جو ناظرین ہیں انہیں بھی برکتیں عطا فرمائے آمین اب ان شاء اللہ شیزان سنت ہوگا توجہ کے ساتھ اسے سماعت فرمائیے الحمد رب العالمین و سید المرسلین اما باغ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاۃ وسلام یا رسول اللہ رسول اللہ علی یا حبیب اللہ حبیب اللہ سلاۃ وسلام علیہ نبی اللہ علی یا نور اللہ میٹھے میٹھے اس کا بھائیوں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 اور دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی سبحان اللہ سلو سلو اللہ وبارک و و فیضان بسم اللہ سے ہمارا درس جاری تھا مزید سماعت کیجیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ امیر المین حضرت سیدنا افمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیوں کے سلطان سروریشان سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں استفسار کیا تو اللہ عزاجل کے محبوب دانا عیوب العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ عزہ وجل کے ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ وجل کے اس میں اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی یعنی پتلی اور سفیدی میں پیچھے میٹھے اس کامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس میں اعظم کی بہت برکت ہیں اس میں اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت رئیس المتلین مولانا نقی علی خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس میں اعظم کہا سرکار بغداد حضور غص پاک رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زبان عارف یعنی عارف کسے کہتے ہیں اللہ از وجل کو پہچاننے والا اس سے ایسی ہے جیسے کلام خالق عز اجل سے کن اور کن کسے کہتے ہیں کن یعنی ہو جا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہمیں بسم اللہ رحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے اگر آپ بات بات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑنے کی عادت بنانے کے مند ہیں تو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں آشیقان رسول سب و وسلم کے ساتھ سنت و سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں دعائیں کرنے والوں کے مسائل حل ہونے کے متعدد واقعات ملتے رہتے ہیں چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا بیان اپنے انداز میں پیش کرنے کی کرتا ہوں کہ میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی تھی آنکھوں اور سر کا درد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا تھا میں نے مدینت الولیا ملتان شریف میں واقع نشتر میڈیکل اسپتال میں آپریشن کروانے کا ارادہ کیا تھا اس سے قبل عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے ساتھ پاک پتن شریف کے سنتوں برے سفر کی سہادت حاصل ہوئی پہلے ہی سے سن رکھا تھا کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں لہٰذا میں نے بارگائے خدا بندی ازمل میں دعا کی یا واجل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی مرکز سے میری ناک کی ہڈی درست فرما دے مدنی قافلے سے واپسی کے چند روز بعد جو ناک کی ہڈی کو بغور دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ آشکا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب میں رہ کر مدنی قافلے میں مدنی قافلے کے صدقے مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی اور وہ یوں کہ میری ناک کی ٹیڑی ہڈی بالکل درست ہو چکی تھی سبحان سبحان سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو لینے کو برکتیں قافلے میں چلو پاؤ گے راہتے قافلے میں چلو ٹیڑی ہوں ہڈیاں ہوں گی سیدھی بیاں درد سارے مٹیں قافلے میں چلو علی اللہ تعالی محمد سلو حبیبی وبارکہ وسن تو میٹھے میٹھے اسٹامی بھائی بے شک مسافروں کی دعا قبول ہے اور پھر رائے خداجل کا مسافر ہو اور مزید عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب میں دعا مانگی جائے وہ کیوں نہ قبول ہوگی سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان احسن الوا صفحہ نمبر ستاون پر دعا کی قبولیت کے آداب میں سے 23 سو آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اولیاء و علما کی مجالس یعنی کسی بھی ولی اور سنی عالم کی محفل میں یا ان کے قرب میں دعا مانگے تو قبول ہوگی اللہ اس ادب کے حاشیے پر سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ علی علی علماء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رب عزوجل صحیح حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ ہوم القوم یشقی بهم جلی یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر از سب سالہ یا یعنی اور یہ کرام کی لمحہ صحبت سو سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے ولی خواہ حیات ظاہری کے ساتھ متصف ہو یا مزار شریف میں تشریف فرما ہو اس کا قرب قبولیت دعا کا سبب ہے کروڑوں کرو شافیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی علی رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی ہے دو رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پورنوار پر جا کر دعا مانگتا ہوں اللہ عز و جل میری حاجت پوری کر دیتا ہے اللہ معلوم ہوا مزارات اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ پر بھی دعائیں قبول ہوتی التجائے سنی جاتی اور مرادیں براتی ہیں سبحان اللہ, اللہ, اللہ تو الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر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 سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدر انعامات کا کارڈ پور کر کے ہر مدر امام کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت کے لیے کورن گناوں سے نفرتنے اور پابند سنت بننے کا ذہن بنے گا ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائیں آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے ان اللہ کرم ایسا کریں تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اب آئی آخر میں مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے سورہ ملک کی تلاوت سماعت کرتے ہیں الحياة يبل وكل ايكم احسن املا وهو العزيز الوفور الذي خلق السماوات والاراضي في ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع, فارجع البصر هل ترى منه الفتور ثم ارجع البصر كوتيم يطلب إليك البصر خاصئا وهو حسين ولقد, ولقد زينا السماء الدنيا بمصابح وجعلناها وجعلناها, وجعلناها, وجعلناها رجوا للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبكس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تجاد تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج فألهم خصنتها ألم يأتيت النذير قالوا بلى غدتا سبنا وكنا ما نسال الله من شيء ان كنتم الا في بلان كبير وقالوا لو كنا نسمع ونرطل ما كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحطا لأصحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهنا مصركم وأجروا كبيرين وأسروا قولهم أبجهروا به إنه عليم بذاك السدور ألا يعلم من خلق وهو اللقيق الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ولولا فرشوه ملاكبها وكلوا من رسله وإليه النشور أأمرتم من في السماء أن يكتف بكم الأرض وإياه يتمور أم أمرتم من في السماء أن يرسل عليكم فستعلمون كيف نجيل ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نجيل أولم يروا إلى طويل فوقا صاد ويقبب ما ينفقهم إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أما من هذا الذي وجود لهم ينفركم من دون الرحمن إذي كافرون إلا في غروب أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجو في عذب ونقور أفمن يمشي مكببا على وجهه أهدا أمن من يمشي صغيا على خلاط مستطين قل هو الذي أنشاكم وجعلنا سمق والأبصار والأئدة قليلا ما تشكرون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 فلما رأوا الزفة الأسيئة وجوه الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم به تدعون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 الحمد للہ رب عالمین و سلاۃ وسلام و علا سید رب مصطفیٰ وطفل مصطفیٰ ازب وجل و الله اللہ عليه علیہ وسلم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ پڑھنے پڑھانے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اسے معاف فرما دے عمل کا جذبہ عطا فرما ہم سب کو پانچ وقت کا باجمات نمازی بنا دے سچا پکا عشق رسول بنا دے والدین کا فرما بردار کر دے ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما کہ جتنے اسلامی بھائی مدرسے میں تشریف لائے اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو اس سلسلے کو ملازہ کر رہے ہیں مولازل سب دعا میں شامل ہیں سب کی تنگ قرض داریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما دیں سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں مساحتیں برکتیں نصیب فرماؤ یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دے آمین آمین عالم اسلام کا بول بالا کر دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے آمین آمین یا اللہ مدینہ کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا صدقہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما رہے ہیں آمین حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما میٹھے مدینے کی بعد اب حضری نصیب فرما آمین اور ایمان و عافیت کے ساتھ زیر گمبد خضرہ شہادت کی موت اور جنت البقی میں مدفن نصیب فرما آمین جس کسی نے بھی دعا کے واسطے عرب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و على النبی سمجھو سمجھو یا رب العزت الحمد للہ رب العالمین رحمت گیا الله محمد الرسول اللہ